كتاب السير الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه وقتال الكفار واجب وإن لم يبدأونا جہاد کتاب سیرت سیر جامع ہے سیرت کی سیرت عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں بھائی کسی کام کو سرانجام دینے کا کوئی طریقہ کوئی کہلاتا ہے لیکن کتب فقہ کے اندر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں جو طریقہ کار تھا وہ مراد ہوتا ہے بھائی کتب فقہ کے اندر اور کتب شریعت کے اندر بھائی اس سے کیا مراد لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزاوات میں اور جہاد میں بتلایا ہوا جو طریقہ ہے وہ مراد لیا جاتا ہے آسان لفظوں میں یوں کہیں جہاد کا شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا کہتے ہیں الجہاد فرض علی کفایتی اذا قام ابھی ہی فریق من الناس جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے فرض ہے الجہاد جہاد فرض ہے عالل کفایتی کفایت کے طریقے پر بھائی ایک فرض عین ہوتا ہے ایک فرض کفایہ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر شخص پر ضروری ہوتا ہے مثلا جیسے نماز ہے نماز کا پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے اسے کیا کہتے ہیں فرض فرض عین کہتے ہیں اور ایک فرض کفایا ہے بھائی فرض کے اسے کہتے ہیں کہ جسے کچھ مسلمان بھی سر انجام دے دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں فرض فرض کفایا کہتے ہیں جیسے نماز جنازہ ہے بھائی تو کسی مسلمان کی نماز جنازہ ہے اگر کچھ مسلمان مل کر نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو سب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو گیا یہ فریضہ اور اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو تمام مسلمان گناہگار ہوں گے تمام لوگ کیا ہوں گے گناہگار ہوں گے تو جہاد بھی اسی طرح ہے فرض کفایا ہے حدیث میں آتا ہے جہاد معاون علاقیامت جہاد قیامت تک جاری رہے گا بھائی جہاد تو البتہ یہ فرض کی ہے مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت کیا ہے ہر وقت جہاد میں مصروف رہے تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا اور اگر کسی جن بھی کوئی بھی جہاد کرنے والا نہیں تو تمام لوگ تمام مسلمان گنا کار ہوں گے دیکھیے اب یہی فرض کفایہ بتلائیں گے آپ کو پہلے کیا بتلایا الجہاد فرض کفایتی جہاد فرض کفایت کے طریقے پر جب قائم ہوا اس کے ساتھ کوئی فریق لوگوں میں سے یعنی لوگوں میں سے کسی ایک فریق نے اس فریض اس اسے قائم کیا اسے سرانجام دیا سقت عن الباقین تو باقیوں سے کیا ہو جائے گا باقیوں سے ساقط ہو جائے گا وہ علم یقن بھی احد انسی مجمع اناسی بھی ترکی ہی اور اگر کسی ایک نے بھی اسے قائم نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے تمام کے تمام لوگ بھی ہی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آسان باب ہے بھائی جلدی جلدی ترجمہ دیکھتے جائیے وہ قطال الکفاری واجبوں اور کفار کا قطال جو ہے واجب ہے اگر وہ ابتدا نہ کریں ہم پر کفار کے ساتھ مولانا جہاد کرنا جنگ کرنا یہ واجب ہے ہم پر اے المت اللہ کے لیے بھائی تاکہ اللہ کا کلمہ کیا ہو جائے بلند ہو جائے جی تو اگرچہ وہ ابتدا نہ کریں انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا لیکن پھر بھی جہاد کیا ہے واجب ہے ان کے ساتھ جنگ واجب ہے اگرچہ وہ ابتدا نہ کریں تو کہتے ہیں وہ قطال القاری واجب علم یب اور کفار کے ساتھ قتال کرنا جنگ کرنا واجب ہے وہ لم یب اگرچہ وہ ابتدا نہ کریں ہم پر وَلَا يَجِبُ الْجِحَادُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ ولا مْرَأَةٍ اور جہاد واجب نہیں ہے بچے پر اور نہ غلام پر اور نہ عورت پر ولا اعمى اور نہ اندھے پر ولا مُقَعَدٍ مقعد کہتے ہیں اپاہج کو بھئے اپاہج کو جو چلنے سے معذور ہو ولا مُقَعَدٍ اور نہ اپاہج پر وَلَا اَفْتَعَةٍ اختہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں بھائی جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں تو بچے غلام پر عورت پر اندھے پر اپاہج پر اور جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں ان میں سے کسی پر جہاد واجب نہیں ہے جملہ جمیسلم حجم حجم کا معنی ہوتا ہے اچانک آنا حملہ کرنا بھائی چڑھائی کرنا بلدین اگر چڑھائی کر دے دشمن دشن کسی شہر پر بھائی کفار نے ہمارے کسی شہر پر اگر چڑھائی کر دی حملہ کر دیا آپ یہ فرض کفایہ نہ رہا دیکھیے وجب على جميع المسلمین تو جہاد واجب ہو جائے گا تمام مسلمانوں پر مسن کفار نے سرحد پر کسی جگہ پر حملہ کر دیا تو آس پاس کے رہنے والے تمام مسلمانوں پر جہاد کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا ہاں اگر آس پاس والے عاجز آ جاتے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو ان کے ساتھ والے قریب کے علاقے جو ہوں گے ان سب پر بھی فرض ہو جائے گا اگر وہ ان کو ساتھ ملائیں پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اتنی طاقت کے ساتھ دشمن آیا ہے تو پھر اور جتنے دور دور تک مسلمان ہیں ان پر بھی کیا ہو جائے گا فرض عین یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ساری دنیا کے مسلمانوں پر کیا ہو جائے گا فرض عین ہو جائے گا تو کہتے ہیں فین حج امل ادو اعلی بلدین اگر آہ چڑھائی کر دی دشمن نے کسی شہر پر وَجَبَ عَلَى جَمِعِ الْمُسْلِمِينَ اَدْدَفْعُ تو واجب ہو جائے گا تمام مسلمانوں پر اَدْدَفْعُ انہیں دور کرنا تَفْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ اِذْمِ زَوْجِحَا نِکْلے گی عورت اپنے خامن کی اجازت کے بغیر بھئی فرضے کفایہ تھا بھئی پہلے اور اس میں ضروری تھا کہ کوئی عورت خامن کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی بھائی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتا لیکن اب فرض عین ہو گیا جیسے نماز ہر ایک پر ضروری ہوتی ہے اسی طرح جہاد بھی فرض عین ہوا تو اس صورت حال کے اندر اب عورت بھی خامن کی اجازت کے بغیر ہی نکل کھڑی ہوگی غلام بھی آقا کی اجازت کے بغیر ہی چل نکلے گا بھائی عورت بھی کھانا پکانے وغیرہ اور اس طرح کے کام سر انجام دے گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جو جس طریقے سے معاملت کر سکتا ہے وہ معاملت کرے گا بھئی تو کہتے ہیں تخرج المرأت بغیری اذنی زوجہا نکلے گی اور عورت اپنے خامن کی اجازت کے بغیر والعبد بغیری اذنی المولا اور غلام بغیر اجازت آخا کی اجازت کے بغیر ہی وہ ادا داخل المسلمون دار الحربی اور جب داخل ہوئے مسلمان دار الحرب کے اندر بھائی اب طریقہ بس لہاد کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر نکلا اور اس نے کیا کیا کفار کی کسی شہر کا محاصرہ کر لیا اس کو گھیرے میں لے لیا یا ان کے کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا کس طرح ان سے برتاؤ کیا جائے گا تو آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری کہ سب سے پہلے اس شہر والوں کو یا اس قلعے والوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اسلام لے آتے ہیں تو اب ان سے جنگ نہیں کی جائے گی بھائی سمجھ کیونکہ اصل مقصد ہی کیا تھا یہ علیہ کلیمس اللہ تھا اور وہ سب لوگ کیا ہے انہوں،, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مقصود حاصل ہوا لہٰذا اب ان سے قتال نہیں کریں گے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے آپ نے دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ان کو کہا جائے گا پھر ہمیں جزیہ ادا کرو ہماری رعایا بن کر رہو بھائی اگر وہ جزیہ دے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی انہیں وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی تو اگر پھر بھی انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان پر حملہ کیا جائے گا کہتے ہیں وہی زیادہ خل المسلم دار اور جب داخل ہو جائیں مسلمان دار الحرب کے اندر تن اوس نن پس محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے کسی شہر کا اوق نن یا کسی قلعے کا حصن قلعے کو کہتے ہیں بھائی فوج ساکن ہے تو یہ کسی قیلے کا محاصرہ کر لیا دعوهم تو ان کو دعوت دیں گے اسلام کی طرف این پس اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا اس کا جواب دیا یعنی اسے قبول کر اسے قبول کر, اسے قبول کر لیا ان مسلمانوں کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا جو اسلام کی طرف تھی تو کف انقم تو مسلمان رک جائیں گے ان کی قتال سے اور اگر وہ باز رہے جزیتی تو مسلمان جزیا کی ادائیگی کی دعوت دیں گے اس کا حکم دیں گے فن بزلو اگر انہوں نے خوشی سے جزیا دے دیا بزل کا معنی خرچ کرنا بھائی خوشی سے دینا بلوحا اگر انہوں نے جزیہ ادا کر دیا فلا ہم مالمسلم مال وال ما تو فلا ہم تو ان کے لیے بھی وہی حقوق ہیں بس ان کے لیے بھی ہے مال مسلمینہ وہ جو مسلمانوں کے لیے ہے ان کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو کس کے لیے ہیں مسلمانوں کے ہیں وہ علیہم ان کو اور ان پر کفار پر بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی ماں علیہ جو کس پر ہیں مسلمانوں پر ہیں وہ ذمہ داریاں تو اب تو وہ رعایا بن گئی بھائی رعایا کے اندر تو انہیں بھی حقوق حاصل ہوں گے بھائی ان کا خون مال وغیرہ محفوظ ہے جیسے کہ ایک مسلمان کا خون اور مال محفوظ ہے بھائی ولا يجوز ان يقاتل من لم تبلغ دعوه الاسلام الا بعد ان يدعوهم ابی ایک شخص کو بھی دعوت اسلام پہنچ ہی نہیں ہے علاقے والوں کو بھائی تو جب تک انہیں دعوت اسلام نہ دی جائے اس وقت تک ان سے قتال کرنا درست نہیں ہے سمجھ میں آیا کیونکہ قتال کا مقصد کیا ہے بھائی جہاد کا مقصد کیا ہے کلیمۃ اللہ ہے ابھی انہیں دعوت پیغام پہنچا ہی نہیں ہے اسلام کو انہیں علم ہی نہیں ہے تو ان سے قتال کا کیا مقصد بھئی پہلے انہیں دعوت تو دے دو ہو سکتا ہے وہ بغیر قتال کی کیا ہو جائیں اسلام پر اسلام پر آ جائیں تو کہتے ہیں ولاقات لَمْ دعوت السلامی اور جائز نہیں ہے کہ کرے من اس شخصے لم دعوت جسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اللہ باد اتم مگر بعد اس کے کہ ان کو دعوت دے دے دعوت دینے کے بعد جائز ہے من بلغت اسلام اور مستحب ہے کہ دعوت دے اس شخص کو جسے دعوت پہنچ چکی ہے بھائی اسے بھی دعوت دے اسلام کی طرف بھائی ایک شہر ہے وہاں کے لوگوں کو پہلے دعوت اسلام پہنچ چکی ہے تو ان کو دعوت اسلام دینا واجب نہیں ہے البتہ مستحب ہے کہ پھر بھی کیا کرے ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں دوبارہ کیا کر دے دعوت اسلام دے دے یہ معنی ہے وَيُستحبُ أَن يدعو بلغت دعوت اسلام کی طرف وَلَا يَجِبُ جالک اور یہ واجب نہیں ہے کیونکہ دعوت ایک دعو پہنچ چکی ہے تو اب دوبارہ دینا واجب نہیں ہے لیکن المستحب ہے دوبارہ دے دے فَإِنْ أَبَوْا اگر انہوں نے انکار کیا بل علیہم تو یہ مسلمان مدد طلب کریں اللہ سے ان کے خلاف اور ان, پر ان کے ساتھ جنگ کریں جانیخا اور قائم لگا دیں ان پر مج مجانیق جمع ہے منجنیخ کی یہ ایک آلہ ہے ایک مشین جس کے بڑے بڑے پتھر دور تک پھینکے جاتے تھے بھائی تو جنگ کے کی اندر کیا کیا جاتا دشمن قلعے کے اندر بند ہو کر بیٹھ گیا ہے تو منجنیقیں لگائی جاتی تھیں اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر اس کے ذریعے قلعے کی دیواروں کو اور قلعے کے دروازے وغیرہ پر یا ان کے فوجیوں پر کیا کیا جاتے تھے پتھر برسائے جاتے تھے اور ان کی قوت کو ختم کیا جاتا تھا تو کہتے ہیں وہ نصب علیہ اور لگا دیں ان پر نصب کر دیںجنیخ اور ان کو جلا دیں ان, ان کے گھروں وغیرہ باغات ان کی مال و دولت وغیرہ کو جلا دیا جائے وہ ارسلو علیہ اور بھیجیں ان کے اوپر پانی و قطا اور کاٹ دیں ان کے درختوں کو وہ اب سدو اور فاسد کر دیں خراب کر دیں ان کی کھیتیوں کو سمجھ میں آیا بھائی کفار کے ساتھ جہاد ہے نہ وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہیں لڑائی پر آمادہ ہیں تو اب لڑائی کرتے ہوئے ان کی ساری طاقت کو ختم کر دیا جائے گا ان کے مال و اسباب کو ان کے گھروں کو ہر چیز کو جلا دیا جائے گا بھائی ان کی کھیتیاں تباہ کر دی جائیں گی ان کے درختوں کو کاٹ دیں گے سارا اور جس طریقے سے بھی ہو سکے بھائی پانی کے ان پر سیلاب کو لا سکتے ہیں کوئی بند وغیرہ پانی کا توڑ کر تو وہ جس طریقے سے بھی یہ نہیں کرنا چاہیں ان کی طاقت کو کیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا ولا باسبر و امکان افیم مسلم ان اسیرن تاجر بھئی کفار کے ساتھ جنگ ہے ان میں کوئی مسلمان تاجر ہے یا مسلمان قیدی ہے اب ہم تیر برساتے ہیں یا پتھر برساتے ہیں تو خطرہ ہے کہیں اس مسلمان قیدی کو نہ لگے پتھر یا اس مسلمان تاجر کو نہ لگے کہیں وہ نہ ہلاک ہو جائیں تو کیا آپ کیا کریں گے کہتے ہیں نہیں بھائی اگرچہ ان میں مسلمان قیدی ہی کیوں نہ ہو مسلمان تاجر ہی کیوں نہ موجود ہو پھر بھی کیا, کیا جائے گا ان کو تیر ان... ان کو تیر وغیرہ مارے جائیں گے ہاں بس یہ تیر مارتے وقت نیت کو فار کی ہونی چاہیے بھائی سمجھ میں آیا باقی اگر یہ حکم لگا دیں کہ بھائی چونکہ ان میں ایک مسلمان تاجر رہ گئے اس کو نہ لگ جائے پھر تو جہاد کا راستہ ہی بند ہو جائے گا مسلمان تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود ہوگا بھائی تو نیت کو فار کی کرتے ہوئے پھر بھی ان پر حملہ کیا جائے گا تو کہتے ہیں ولا باسبیر اور کوئی حارج نہیں ہے ان کو تیر مارنے میں وہ ان کانسیم مسلم ان تاجر میں کوئی مسلمان قیدی ہو یا تاجر ہو وَإن المسلمين عو يففو عَنْ تر رسا کا معنی ہوتا ہے ڈھال بنا لینا بے کفار نے کیا کیا کچھ مسلمان بچوں کو پکڑ لیا ہے مسلمانوں کے بچوں کو پکڑا ہے یا کوئی قیدی پکڑے میں ان کو سامنے کھڑا کر دیا کہ چلاؤ آپ تیر تیر پہلے کس کو لگیں گے بچوں کو لگیں گے یا تمہاری قیدیوں کو لگیں گے بھائی کہتے ہیں پھر بھی تیر پھینکنے سے اور ان پر حملہ کرنے سے نہیں رکیں گے اور وہی طریقہ, طریقہ وہی جو میں نے بتلایا کہ پیر چلاتے ہوئے کس کی نیت کریں گے کفار <سؤال> <سؤال> کے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی البتہ یہ نہیں کہ اب تیر اس پر حملہ ہی نہ کیا جائے با اس وجہ سے بلکہ حملہ کیا جائے گا وَإِن تَصَرَّسُ بِصِبِيَانِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ بِالْأُسَارَ لَمْ يَكُفُّوا عَنْ رَمِيهِمْ اور اگر ڈھال بنا لیا انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یا قیدیوں کو لم یقو عن رم تو نہیں رکیں گے مسلمان ان کو تیر مارنے سے مسلمین اور ارادہ کریں گے تیر کے ذریعے تیر اندازی کے ذریعے ارادہ کریں گے کفار کا کہ مسلمانوں کا ولا سب خراج مثاقی اور کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے نکالنے میں والمصاحف جمع ہے مصحف کی بھائی قرآن کو کہا جاتا ہے مصحف کسے کہتے ہیں قرآن کو بئی لشکر جا رہا ہے کیا اس کے ساتھ عورتوں کا جانا درست ہے یا قرآن ساتھ لے کر چلنا درست ہے بھائی ہو سکتا ہے کفار غالب آ جائیں تو یہ عورتیں تو ان کے قبضے میں چلی جائیں گی یا کفار غالب آ جائیں تو یہ قرآن ان کے قبضے میں چلے جائیں گے تو اس کی بے خورمتی کریں گے کہتے ہیں بھائی اگر بڑا لشکر ہے جس پر اطمینان ہے اعتماد ہے کہ یہ کفار اس پر غالب نہیں آ سکتے تو اس لشکر میں عورتوں کو لے کر جانا قرآن کو لے کر نکلنا یہ درست ہے اور اگر چھوٹا سا کوئی دستہ بھی اس, اس طرح عورتوں کا جانا یا قرآن کا لے کر نکلنا درست نہیں ہے یہی بات بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں ولابا صبح خراج مصاحب اور کوئی ہرجنی عورتوں کے نکالنے میں اور مصاحب قرآن کے نکالنے میں مال مسلم مسلمانوں کے ساتھ عز جب کہ وہ مسلمان ایک عظیم لشکر ہوں ایسا عظیم لشکر عليه کہ جس پر اطمینان ہو خوراج ازالی سر یتی اور مکرو ہے ان, اس کا ان کا نکالنا فی سریتی کس کے اندر سریا کہتے ہیں دست چھوٹا دست لشکر کا یہ سرا یسری سے ہے بھائی چھوٹا دستہ عموماً یہ خفیہ طور پر بھیجا جاتا ہے رات کے وقت رو اخراجی سری یتین اور ان کا نکالنا مخروح ہے چھوٹے دستے میں ایسا چھوٹا دستہ لا والی ہا جس پر اطمینان نہیں ہے اعتماد نہیں ہے ولا تو بھی از ن زوجھا اور قطال نہیں کرے گی عورت مگر اپنے خامن کی اجازت سے ولا ابداللہ بھی از نے ہی اور نہ غلام قتال کرے گا مگر اپنے آقا کی اجازت سے عورت کے لیے بھی ضروری ہے صاون کی اجازت اور غلام کے لیے آقا کی اجازت ضروری ہے اللہ جمل آدو مگر یہ کہڑھائی کر, کر دے آپ پڑھ چکے ہیں اوپر بھائی دشمن جب چڑھائی کر دے گا تو پھر کیا ہو جاتا ہے یہ فرض کے نہیں رہتا بلکہ فرض عین بن جاتا ہے اللہ دیرو و اور مناسب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ عہد شکنی نہ کریں سدار کا معنی ہوتے عہد شکنی کرنا دھوکا دینا اور مناسب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ دھوکہ نہ دیں عہد شکنی نہ کریں کفار سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہیے بھائی ولا یا اور خیانت نہ کریں بھائی یعنی مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے نہ لیں بھائی ولا یم یا ولا یم مجرد کے ابواب سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو مزید فی کے ابواب سے پڑھ لیں یم یا یم اور بھی افواب آتے ہیں بھائی ولا یم اور مسلح نہ کریں مسلمانوں کے مناسب کیا ہے مسئلہ نہ کریں بھائی مسئلہ جانتے یا نہیں جانتے بھائی چہرے کا بگاڑ دینا بھائی کسی شخص کو قتل کیا ہے پھر اس کی ناک کو بھی کاٹ دیا اس کے کان بھی کاٹ دیے اس کی آنکھیں نکال دی ہونٹوں کو کاٹ دیا وغیرہ بھائی اعضا کو کاٹ دینا یہ اس کو کیا کہتے ہیں مسلح کہتے ہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں ولا ولا مناسب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسئلہ نہ کریں ولاق طمرعتوں ولا صبیوں ولا, وَلَا شیخ خن فانیہ اور نہ عورت کو قتل کریں اور نہ کسی بچے کو قتل کریں ولا شیخ خن فانیہ اور نہ کسی بہت بوڑھے کو قتل کریں ولا عامہ اور نہ اندھے کو قتل کریں ولا مقادن اور نہ کسی اپاہج کو قتل کریں سمجھ میں آیا بھائی کسی بچے عورت بوڑھے کو اندھے کو باہج کو قتل کرنا درست نہیں ہے ہاں <تصفيق> اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کی جنگ میں رائے ہوا کرتی ہے اسے رائے لیتے ہیں آ کر بھائی اب کیا, کیا جائے کیا جنگی تدبیر اختیار کی جائے اگر کوئی جنگی ترکیب کا ماہر ہے ان میں سے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا ایک شخص ہے اپاہج کفار میں سے ہے سمجھ میں آیا اپاہج ہے یا بڑا بوڑھا آدمی ہے لیکن اس کی جنگی رائے بڑی زبردست ہوتی ہے اس کے سارے ساتھی کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی تدبیر کرنے لگتے ہیں پہلے آ کر اس سے مشورہ کرتے ہیں تو اس قسم کے آدمی کو کیا کیا جائے گا چاہے اپاہج ہو چاہے بوڑھا ہو اسے کیا کر دیا جائے گا فصل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ان کی مدد کرنے والا ہے بھائی الا ام الہو ریا کی ہو ان میں سے کوئی ایک میم ان لوگوں میں سے یقون الہو ر فل ہاربی جس کی رائے ہوا کرتی ہے جنگ کے اندر اوتپون المر ات یا عورت جو ہے وہ ملکہ ہو پھر اسے قتل کیا جا سکتا ہے سمجھ میں پھر تو وہ ان کی ملکہ ہے تو اب اسے قتل کیا جا سکتا ہے پھر تو سارے لشکر کی قوت ہی کس کے ذریعے ہوتی ہے بادشاہ کے ذریعے ہوتی ہے یا ملکہ جو ہے اس کے ذریعے ہے تو اسے قتل کریں گے ان کی قوت ختم کریں گے ولاقل مجنون اور نہ ہی کسی دیوانے کو قتل کریں گے کسی پاگل کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا کفار میں سے وہ اندرا المام ہر بی او فری قم <مِّنْهُم> مین اچھا بھائی ابھی تک تو یہ بتا... بتلایا کہ کفار کو پہلے کیا کیا جائے دعوت دی جائے پھر اس کے بعد انہیں की کی ادائیگی پر آمادہ کیا جائے اگر پھر بھی تیار نہ ہو پھر ان پر کیا جائے حملہ کر دیا جائے تو کیا بھائی سلح کی کوئی صورت نہیں ہے کہتے ہاں بھائی اگر جو امام ہے اس کو سلح کے اندر مسلمانوں کی بہتری نظر آئے تو اس کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے سلح بھی کر سکتا ہے اندرا الماموں اور اگر امام کی یہ رائے ہوئی کہ, کہ وہ صلح کر لے جنگ والوں سے اہل حرب سے اور فریق سے کسی ایک ساتھ وقان مسلحت المسلمینا اور اس کے اندر مسلحت تھی بھلائی تھی للمسلمین مسلمانوں کے لیے فلاح باسبی ہی تو اس میں کوئی حرج نہیں سلاح کر سکتا ہے فَإن صلح انفر اچھا بھائی تو کر لی معاہدہ تو کر لیا ان کے ساتھ لیکن اگر بعد میں کوئی ایسی صورت حال پیش آئی کہ اب امام یہ سمجھتا ہے کہ اب صلح کا توڑ دینا بہتر ہے تو صلح توڑ دے لیکن یہ طریقہ نہ اختیار کرے کہ اچانک پھر کفار پہ حملہ کر دے سمجھ میں آیا؟ یہ تو غدر ہوا اور حالانکہ ابھی منع کیا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے مسلمان دھوکہ دینا مسلمان کی شان نہیں ہے بھائی تو لہٰذا پہلے ان کو اطلاع کر دے بھائی یاد رکھو ہمارے اور ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا آج کے بعد وہ ختم ہے ہماری طرف سے اس کی پابندی نہیں ہوگی پھر بعد میں ان پر حملہ کر دے بھائی تو کہتے ہیں فی انفا مدت پس اگر کفار کے ساتھ صلح کر لی کچھ مدت کے لیے سم مارا آ پھر یہ رائے ہوئی کہ صلح کو توڑ دینا وہ زیادہ نافع ہے الیہم تو پھینک دے ان کی طرف یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں مارا نا کا معنی ہوتا ہے عہد کو توڑ دینا اور ان کو بھی اطلاع دے دینا بھائی عہد توڑ کر دوسرے کو بھی اسطلاع دے دینا تو نبادا الیہم اے عہدہم نبادا الیہم عہدہم تو ان کے ساتھ جو معایدہ کیا تھا اس کو توڑ دے وقاتلہم اور ان کے ساتھ قتال کرے فَإِنْ بَدَعُوا بِخِيَانَتِمْ قَاتَلَهُمْ اگر انہوں نے ابتدا کی تھی خیانت کے ساتھ ان سے قتال کرے وَلَمْ يَنْبِذْ إِلَيْهِمْ اور ان کے پھر ان کو معاہدہ توڑنے کی اطلاع نہ دے بھائی اگر انہوں نے معاہدہ توڑا انہوں نے پہلے کیا کیا کوئی خیانت وغیرہ کی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اب یہ بھی نہیں ضروری کہ آپ اطلاع دیں بلکہ اب فوراً آپ کیا کر سکتے ہیں ان پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ جب انہوں نے خیانت کر دی تو معاہدہ تو انہوں نے توڑ ڈالا معاہدہ رہا ہی نہیں لہذا اب اطلاع نہیں دیں گے بلکہ ویسے حملہ کر دیں گے یہ مانا فہم بدعو خیانت اگر انہوں نے ابتدا کی خیانت کے ساتھ قاتل قطال کریں گے اور کی طرف معاہدہ توڑنے کی اطلاع انہیں نہیں دیں گے ادا کانا ذلك کا بھی اتفاق اگر یہ ان کے اتفاق سے ہوا تھا یعنی یہ جو خیانت اگر انہوں نے آپس میں کیا کیا تھا اتفاق سے کی تھی پھر تو ہم انہیں اطلاع نہیں دیں گے اگر کوئی ایک آدھ فریق تھا اس میں سے پھر تو ساروں نے خیانت نہیں کی ایک آدھ فریق نے کی ہے سمجھ میں آیا پھر اطلاع دی جائے گی کہ معایدہ ختم ہو گیا تمہارے فریق نے ایس نے پابندی نہیں کی تو جنگ کے لیے تیار رہنا وَإِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَىٰ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ أَحْرَارٌ اور جب نکلے ان کے غلام مسلمانوں کی لشکر کی طرف تو وہ آزاد ہیں بھائی لشکر آمنے سامنے موجود ہیں کفار کے بھی اور مسلمانوں کی بھی یا مسلمانوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے قلعے کو کفار کے کچھ غلام بھاگ کر آ گئے مسلمانوں کی لشکر کی طرف تو کہتے ہیں بس ان سے بھاگ کر آ اب یہ آزاد شمار ہوں گے کیا شمار ہوں گے آزاد شمار یہ مانا وہ اضافہ اور جب نکل آئے ان کے غلام مسلمانوں کے لشکر کی طرف ہیں بھائی آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں جنگ کے لیے لشکر چل پڑا دار الحر پہنچ گیا اور وہاں ابئی ضروریات مختلف پیش آتی ہیں تو کیا وہ بقدر ضرورت کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں کوئی چیز ان کو ملے یا استعمال نہیں کر سکتے سارا کچھ مال غنیمت یا مال فیش شمار ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی بقدر ضرورت ہر چیز کیا کر سکتے ہیں استعمال <تصفح> کر سکتے ہیں حاجت کے بقدر ہاں ذخیرہ وغیرہ نہیں کر سکتے اس کا استعمال جائز ہوا ہے اس کے وہ مالک نہیں بنے تو کوئی چیز ملتی ہے لکڑیاں جنانے کے لیے تو لکڑیاں ان کی استعمال کریں جلائیں اگر اور غلہ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے ان کا غلہ لے لے کھا لیں بھائی استعمال کر سکتے ہیں تو ہر چیز ان کا اسلحہ وغیرہ ملتا ہے اسلحہ اگر ضرورت ہے کسی مسلمان کی مثلا تلوار ٹوٹ گئی اور پھر اسے دار الحر میں کہیں کوئی تلوار پڑی ہوئی ملتی ہے تو اس کے لیے اس تلوار کا استعمال کرنا جائز ہے ہم ہاں مالک نہیں بنے گا اس صرف استعمال اس کے لیے کیا ہے جائز اسی طرح تمام چیزیں دیکھیے خود بتلا رہے ہیں ولا باس اور کوئی حرج نہیں ہے فی دار الحر بھی حالف یاف کے معنی ہوتا ہے جانور کو چارہ کھلانا اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جانوروں کو چارہ کھلائے لشکر دار الحرب میں یعنی ان کے چارہ وغیرہ حلال ہے ان کے لیے استعمال کرنا ویا پلو ماں و جدو من تع اور کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کھائے وہ جو پائیں غلے میں سے غلے میں سے جو کچھ ملتا ہے اسے کھا سکتے ہیں یا کھانے میں سے ویس تامل الحا اور لکڑیاں استعمال کر سکتے ہیں سمجھ کا تب اسی پر یا علیفا پر ہو رہا ہے ولا باسا این علیفا ولا باسا ائیں قلو ولا باسا تامل الحتبار کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ لکڑیاں استعمال کریں وہ دہین دہن تیل کو کہتے ہیں اور تیل استعمال کریں تیل لگائیں بھائی مراد ہے کھانے وغیرہ کا تیل جسے کھایا جا سکتا ہے وَيُقَاتِلُوا بِمَا يَجِدُونَهُ مِنَ الصَّلَاحِ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ قتال کریں اس چیز کے ساتھ جو اسے جسے وہ پائیں یعنی کہ اسلحہ اسلحہ کوئی ملتا ہے تو اس کے ذریعے بھی جنگ بھی کر سکتے ہیں کلو <مید> ظال کا بھی <بغیر> قسمت <اند> یہ سب کچھ بغیر تقسیم کے ہوگا یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں لے کر آؤ اکٹھی کی جائیں مال مالک یا مال خیر کے طور پر اور پھر اس کو کیا کیا جائے مسلمانوں میں تقسیم بلکہ دارالحرب میں گئے ہیں تو ان کی ہر چیز استعمال کرنا ان کے لیے مباح ہے جائز ہے بھائی تو بقدر ضرورت استعمال کریں گے جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے البتہ اسے ذخیرہ بنانا ان کے لیے درست نہیں کیونکہ مالک نہیں بنے صرف استعمال جائز ہے تو کہتے ہیں کل کا بغیر قسمتی یہ سب کچھ بغیر تقسیم کے ہوگا ولاب اور جائز نہیں ہے کہ بیچے اس میں سے کسی چیز کو ولا يَتَمَوَّلُونَهُ اور نہ ہی اس کو بچا کر رکھیں گے یعنی ذخیرہ کریں گے ذخیرہ کرنا یا بچا کر رکھنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ مالک نہیں ہے بیچنا بھی درست نہیں کیونکہ یہ اس کے مالک نہیں ومن اسلامہ مین بھئی ان میں سے کفار میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو کیا اس کا مال وغیرہ محفوظ ہے اب اسے نہیں چھینا جائے گا کہتے ہیں ہاں بھائی جو مسلمان کیا اور جو شخص ان میں سے مسلمان ہوا اس نے اپنی جان کو بھی محفوظ کر لیا اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا اس کی جو چھوٹی اولاد ہے وہ بھی محفوظ ہوئی اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اور وہ سارا مال جو اس کے قبضے میں ہے یا اس نے کیا کیا, کیا کسی مسلمان یا ضممی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا وہ بھی سارا کیا ہوا محفوظ ہوا البتہ اس کا وہ مال جو کفار کے قبضے میں ہے دارالحر والوں کے پاس ہے وہ محفوظ نہیں مثلا اس کی جائیداد ہے زمین ہے تو جب اس شہر کو ہم فتح کر لیں گے تو وہ زمین اور جائیداد اب اس کی نہیں رہی بلکہ وہ سب مال غنیمت میں شمار ہوگا اس کی بیوی بی قبضے میں آ جاتی ہے بھائی جنگ کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بھی مال غنیمت میں سے شمار ہوگی بھائی کیوں خامن مسلمان ہو چکا ہے کہتے ہیں خامن چاہے مسلمان ہو چکا لیکن بیوی بی تو ابھی بھی حربی ہے بھائی کیا ہے حربی ہے اسی طرح اس کی یہ اس کی وہ اولاد جو جو جوان ہو چکی ہے بالغ ہو چکی ہے وہ بھی حربی ہے لہذا وہ بھی کس میں سے شمار ہوگی مالے غنیمت میں سے تو کہتے ہیں ومن اور جو کوئی مسلمان ہو گیا ان میں سے احرا بھی اسلامی احراضہ بھی اسلامی ہی, ہی نفسا ہو تو محفوظ کر لیا اس نے اپنے اسلام کے ذریعے اپنے جان کو وہ اولاد حسارہ اور اپنی چھوٹی اولاد کو نابالغ اولاد کو وہ کلا مالن ہوا فی ید اور ہر اس ایسے مال کو جو اس کے قبضے میں ہے او آتن یا ہر ایسا مال جو کہ امانت ہے فی ید مسلم او ضمین کسی مسلمان کے قبضے میں یا کسی ضمی کے قبضے میں بھائی چیزیں میں نے بتایا تھا دو قسم پر ہیں کچھ منقولی ہیں اور کچھ غیر منقولی تو منقولی چیزوں ساری کی ساری اسی کی رہیں گی وہ ان کا مالک ہے البتہ غیر زمین جو ہے اس میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ مال غنیمت میں شمار ہوگی جبکہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں زمین بھی اسی کی رہے گی جو فَإِن ظہر ناط داری پس اگر ہم غالب آگے اس, اس دار پر یعنی اس دار الحر پر فار فعون تو اس کی جو غیر منقولی جائیداد ہے وہ فی وہ غنیمت ہوگی اسے کس میں شمار کیا جائے گا مال غنیمت میں سے وضو جد ہو اور اس کی بیوی بی غنیمت میں سے شمار ہوگی کیونکہ وہ حربی ہے وہ ہم لا فیون اور اس کی بیوی کا جو حامل ہے پیٹ میں جو وہ بھی غنیمت ہوگا وہ اولادی بارو فیون اور اس کی بڑی اولاد جو ہے یعنی بالغ اولاد وہ بھی مالغ غنیمت میں سے ہوگی من ولابا بھائی کفار پر کیا اسلحہ وغیرہ بیچنا درست ہے کہتے ہیں بھائی جنگ ہو رہی ہے اس دوران کفار کو اسلحہ بیچنا جائے جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کی قوت بڑھے گی تو نہ ان کو بیچنا جائز ہے اور نہ ان کی طرف تیار کر کے بھیجنا یعنی تاجر لے کر جاتے ہیں وہاں پر کہ کوئی خریدنا چاہے تو خرید لے اسلحہ بہت زیادہ ہو گیا کہتے ہیں نہیں اس سے ان کی طاقت بڑھے گی یہ جائز نہیں ہے یہ مانا ولام بغیوبا صلاح مین ہر بھی اور مناسب نہیں ہے کہ بیچا جائے اسلحہ جنگ والوں پر اہلِ حرب پر وَلَا يُجَهَذُ إِلَيْهِمْ اور نہ ہی ان کی طرف تیار کر کے بھیجا جائے کہ تاجر وہاں لے جائیں بیشنے کے لئے وَلَا يُفَادَ بِالْعُسَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اچھا بھئی فادہ یفادی کے معنی ہوتے ہیں فیدیا لے کر چھوڑنا مال لے کر کسی کو آزاد کرنا چھوڑنا فی کہتے ہیں فادہ یفادی بھئی ان کے قیدی پکڑ لیے ہم نے تو کیا ان کے قیدیوں کو مال لے کر چھوڑا جائے گا یعنی چھوڑیں گے کہتے ہیں نہیں بھائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کو فدیا لے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ ہم قیدیوں کو چھوڑیں گے تو قیدی بھی کیا کریں گے پھر جا کر دوبارہ ان کی طرف سے لڑیں گے ان کی قوت بڑھے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کے بدلے مسلمان قیدیوں کو چھڑوایا جائے گا بھائی کہتے وسارا آئندہ ابھی حنی فتر رحم اللہ اور لے کر نہیں چھوڑا جائے گا قیدیوں کو آئندہ ابھی حنیفت رحمہ اللہ امام اعظم کو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک و خال رحم اللہ اور صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں يفاد بهم اُسار کے فیدیہ میں چھڑایا جائے گا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو وَلَا الْمَنُّ <عَلَيْهِم> کہتے ہیں احسان کو اور جائز نہیں ہے ان پر احسان کرنا یعنی قیدیوں کو ویسے ہی ان کے چھوڑ دیتے ہیں احسان کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں اس سے ان کی قوت بڑھے گی وہ اضافہ تخل امامتن وطن انوا کا معنی ہوتا ہے زور بازو سے قوت کے ذریعے زبردستی بین اذافت خلق امام بلتن ان وطن جب پتہ کر لے امام کسی شہر کو زور بازو ف هو بالخياری تو سے اختیار ہے ان شاء قسمها بین الغانمین و ان شاء اقر اہلہ علیھا اگر چاہے تو اس کو تقسیم کر دے غنی غنیمت والوں میں برقرار رکھے اس جگہ پر جہاد جاری ہے تو امیر المومنین کی مرضی ہے چاہے تو یہ جو سارا شہر فتح ہوا ہے اس کی ساری زمین ان مجاہدین میں تقسیم کر دے اور چاہے تو اسی شہر والوں کے پاس رہنے دے زمینیں انہی کے پاس رہنے دے اور ان پر اور خراج وغیرہ یہ یہ امیر کی مرضی ہے کو دوسری ان شاقم الغانمین چاہے تو اسے تقسیم کر دے ان غنیمت والوں کے درمیان اور اگر چاہے تو برقرار رکھے اس کے رہنے والوں کو اس پر وضا علیہ اور رکھ دے مقرر کر دے ان پر جیزیا وہ اعلیٰ اور خراج اور ان کی زمینوں پر خراج یعنی ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دے اور ان پر جیت دیا وہ فی الارا بل اور نیز امیر جو ہے قیدیوں کے بارے میں بھی اس کو اختیار ہے ان کے جو قیدی پکڑے گئے ہیں جنگی قیدی ان شاء انہیں قتل کر دے ان شاہرقاہ اور اگر چاہے تو غلام بنا لے و ان شاء للمسلمین اور اگر چاہے تو ان کو آزاد ہی چھوڑ دے ذمی بنا کر مسلمانوں کے لیے ذمی بنا کر تو آزادی چھوڑ دے مسلمانوں کی ذمہ داری میں کو واپس لوٹا جانے غلام بنا لو چاہے تو ضمی بنا کر یہ مجبور کروا دار اسلامی و ماہ بھائی صورت یہ کہ امام نے علاقہ فتح کر لیا اب واپس دار آنا چاہتا ہے بھائی بہت سینکڑوں کی تعداد میں مویشی بھی نہیں بھائی کیا کیا کیا ان, ان کی طاقت اور قوت کو ختم کرنا ہے ہم نے ہر حال میں لہٰذا بھی ان مویشیوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے تو ان کو فار کے لیے بھی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ان سب کو ذبح کر دو تاپ کو کیا کر دو ذباہ کر دو اور پھر ان کو آگ لگا دو جلا دو تو کہتے ہیں وایذا اراد الامام العود الى دار الاسلام یجب ارادہ کہ امام نے دار الاسلام گھاٹنے کا و معه مواشين اور اس کے ساتھ مویشی تھے فلم يقدر على نقلها الى دار الاسلام پس وہ قادر نہیں ہوا کو ان کو منتقل کرنے دار الاسلام کی طرف ذبحھا تو ان کو کیا کر دے ذبح کر دے و اور ان کو جلا دے ولا يعقرھا اور ان کا آخر نہ کرے بھائی نہ کاٹے بھائی آخر کہتے تھے بھائی حرم میں طریقہ تھا مثلا بھائی کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے یا ضائع کرنا ہوتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر تلوار مار دیتے وہ جانور زخمی ہو گیا اب کسی کام سواری وغیرہ کسی کام کے قابل بھی نہیں رہا پھر بعد میں چائے اچھا بعد کا پھر ذبہ بھی کرنا ہوتا ذبا کر لیتے تو اس سے منع کیا گیا بھائی کہ ان کے گھٹنے وغیرہ پر تلوار نہ ماری جائے ان کو زخمی نہ کیا جائے اس طرح ان کو ضائع نہ کیا جائے اس سے جانوروں کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی بھائی لہذا ذبح کر تو کہتے ہیں ولا یا اور ان کی کونچیں بھی نہ ولا یا اور نہ ہی انہیں چھوڑے ویسے ویسے بھی نہ چھوڑے ورا تو کفار کے کام آئیں گے ان کے کام نہیں آنا چاہیے ولا یو قصم و دار الحربی اور امام تقسیم نہیں کرے گا غنیمت کو دار الحر میں ہتا یوخری جہاں دار الاسلامی یہاں تک کہ اسے نکال لائے دارالاسلام کی طرح بھئی وہ جو مال وہاں حاصل ہوا ہے وہیں پر تقسیم نہیں کرے گا بلکہ دارالسلام لے کر آئے گا اور پھر یہاں آ کر کیا, کیا جائے گا اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا بھئی کچھ لوگ جنگ کرنے والے تھے لشکر کے اندر کچھ پیچھے مددگار تھے بھئی کچھ ساتھی تو لڑنے نکل جاتے ہیں پیچھے کچھ ساتھی کیا کرتے تھے مدد اور کام بھائی کھانے پینے وغیرہ اور ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے تو کیا ان کا بھی حصہ ہوگا یہ صرف مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہوگا جو آگے لڑ رہے تھے کہتے ہیں نہیں سب کا سب کا حصہ ہوگا بھائی یہ پیچھے والوں کی مدد بھی تو ضروری تھی اس کے بغیر بھی گزارا نہیں تو لہذا سب کا حصہ ہوگا تو رد ان کہتے ہیں مددگار کو رد اول مقات العت کری اور مددگار اور لڑنے والا لشکر میں سوا ان یہ کیا ہیں برابر ہیں سب کا حصہ ہوگا وَإِذَا لَحِقَهُمْ اچھا وہ یہاں سے بتلا رہے ہیں ایک مسلمانوں کا ایک لشکر ہے وہ کفار کے علاقے میں جم کرتا چلا جا رہا ہے تو جم ختم ہو گئی اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے اور چھوٹا لشکر چلا ان کی مدد کے لیے وہ جب پہنچا جنگ ختم ہو گئی تھی بھائی چنا واپس چل پڑے بھئی. تو کیا اب یہ جو بعد میں مدد آئی ہے ان کا حصہ بھی ہوگا مال غنیمت میں یا نہیں ہوگا کہتے ہیں بھائی جب تک مال غنیمت دار الاسلام نہ لے آئیں اس سے پہلے پہلے جو بھی مدد پہنچی ہے ان کو جو بھی لوگ آئے ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں سب کا حصہ ہوگا سب کا کیا ہوگا بھائی وہ تو مدد کی نیت سے آئے تھے وہ الگ بات ہے ان کے پہنچنے سے پہلے کیا ہو گئی جنگ اتفاق سے ختم ہو گئی بھئی ورنہ تو وہ کس نیت سے چلے تھے وہاں سے جہاد ہی کی نیت سے چلے تھے تو کہتے ہیں وہ اور جب مل گئی ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی مدد دار الحرب کے اندر ہی قبل ان خریج الغنیمت دار دارالاسلامی قبل اس کے کی ان نکالنا ہے مال غنیمت کو دار الاسلام کی طرف شارکی ہاں تو وہ مددگار بھی شریک ہو جائیں گے ان مسلمانوں ان لشکر والوں کے ساتھ اس مال غنیمت میں ولاحہ غنیمتی اچھا بھائی بھائی لشکر چلتا ہے تو ساتھ تاجیر بھی ہو لیتے ہیں کہ ہمارا سامان ساتھ بکتا رہے گا ہزاروں لوگ ہیں تو چیزیں بیچتے ہیں تاجر تو کیا جو ساتھ اپنا سامان وغیرہ بیچ رہے ہیں کیا ان کا بھی حصہ ہوگا مالیگا نیمت میں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ جہاد کی نیت سے تو نہیں چلے وہ تو تجارت کی نیت سے چلے لہٰذا ان کو کوئی حصہ نہیں ہوگا ہاں اگر وہ تجارت بھی کر رہا ہے اور لڑائی میں بھی حصہ لیتا ہے باقاعدہ طور پر پھر تو بھی تجارت ہوئی. معلوم اس کا بھی کا حصہ ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا حَق أَهْلِ السُوقِ فِي اور کوئی حق نہیں ہے أَهْلِ السُوقِ لشکر کے بازار والوں کا فلغنیمتی غنیمت کے اندر اَن قاتی لو مگر یہ کہ وہ بھی قطال کریں پھر ان کا حصہ ہوگا وہی را آمن اور یاد رکھیے جب, جب مسلمانوں میں سے کوئی کسی کافر کو امان دے دے تو اسے امان حاصل ہوگی اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی سمجھ میں آیا مسلمانوں میں سے کوئی کسی کافر کو امان دے دیتا ہے کوئی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایک کو دے امان یا زیادہ کو امان دے بھائی تو سارے مسلمانوں کی طرف سے اسے امان ہوگی اب اس شخص کو کچھ نہیں کہا جائے گا کوئی اسے نہیں چھڑے گا بھائی ہیں وہ اذا امن رجلا حرن ابي مراتن حرره جب امان دے دیے کسی آزاد ادمی نے یا کسی آزاد عورت نے کسے امان دیا کافرن کسی کافر کو او جماعه یا ان کی کسی جماعت کو او اهل حصن یا قلے والوں کو او مدينت اي اہل مدينت جس کا تعلق حصن پر ہے یا شہر والوں کو صحہ تو ان کا امان دینا صحیح ہے ولم احد من قتل اور ہے کسی ایک کے لیے بھی مسلمانوں میں سے ان کا قتل کرنا اللہ خون فی داری کا مگر یہ کہ اس کے اندر فساد ہو خرابی ہو امان دینے میں اگر بہت نقصان ہے تو فیم بیژم تو توڑ دے گا ان کے معاہدے کو یعنی تلا دے دے گا امان کو توڑ دے گا امام امام کیا کرے گا امان کو توڑ دے گا سمجھ میں ہے ویسے کوئی نہیں امان کو کسی کو بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت امان دے دیں تو انہیں امان حاصل ہوگی وَلَا وَلَا <عَلَيْهِم> نہ کسی کا امان دینا اور ہے, ہے بھائی کافروں کے پاس ایک مسلمان تاجر ہے ان کے پاس ہے تجارت کے غرض سے کیا ہوا ہے وہ کسی کو امان دیتا ہے کیا اس کا امان دینا صحیح ہے کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا امان دینا صحیح نہیں تو وہ تو خود ان کے پاس ہے بھائی ذمہ کسی کو امان نہیں دے سکتا بھائی سمجھ میں آیا اسی طرح کوئی قیدی ہے بھائی کافروں کے پاس کوئی مسلمان قیدی ہے وہ بھی کسی کو امان نہیں دے سکتا یہ کفار پر داخل ہوتا ہے ولا يجوز آمان دل اچھا بھائی عام غلام ہے ایک آپ معذور نے جسے جسے اجازت دے دی آقا نے جہاد کی تو کیا آپ محجور جو ہے جو عام غلام ہے وہ امان دے سکتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں جو عبد محجور ہے عام غلام ہے وہ کس کا امان دینا درست نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں جبکہ فرماتے ہیں نہیں اس کا اعتبار ہے وہ امان کسی کو دے دیتا ہے تو وہ بھی معمون ہوگا تو کہتے ہیں بلابل محضور ابھی اللہ تعالی اور جائسنی محجور عالیہ غلام کا کسی کو امان دینا امام صاحب کے نزدیک اللہ مولا فرقال مگر یہ کہ اسے اجازت دے دے اس کا آقا قتال کے اندر جہاد کی اگر اجازت دے رکھی ہے اس کی آقان تو پھر اس کا امان دینا صحیح ہے وقال ابو یوسف محمد الرحم اللہ تعالیٰ یس خمان ہو اور امام ابو یوسف امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا امان دینا صحیح ہے چاہے آقان اجازت دی ہو چاہے عقانی اجازت نہ دی ہو وَأَذَا تُرْك رہی ہیں اور روم والے بھی ہیں وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں تو ایک کو کفار کی ایک جماعت دوسری جماعت پر غالب آئی اور اس کے سارا مال و اسباب اس نے چھین لیا اور قبضہ کر لیا تو یاد رکھیے جو جماعت غالب آئی ہے جس نے ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے علاقے میں لے گئی ہے وہ سارے سامان کی مالک بن گئی کیا بن گئی مالک, مالک, آن، مالک آن. بن گئی لہذا اب بعد میں مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ جنگ کی اور وہ ساری چیزیں ان مسلمانوں نے ان, ان سے چھین لی تو کہتے ہیں اب مسلمان ان کے کیا بن گئے آن, مالک, آن. مالک بن گئے دیکھیے آگے اور مسائل آئیں گے بھائی آن. میں بتلاؤں گا کیا مانا فائدہ کیا ہوا یہ کہنے کا یہ مالک بن گئے ظاہر تو یہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ پھر مالک ہونے یا نہ ہونے کا کیا مانا ایک چیز ان کے قبضے میں چلی گئی نہیں بھائی فرق پڑتا ہے ایک ہم کہیں مالک ہے دوسری صورت میں کہیں مالک نہیں ہے فرق پڑے گا دیکھنا بھئی وہ اضاخہ ابس ترک والا روم اور جب غالب ہو گئے ترک والے روم والوں پر پس کیا, کیا ترک والوں نے روم والوں کو قیدی بنا لیا, اموالهم اور چھین لیا ان, کے مالوں کو تو ان سب کے کیا بن گئے مالک بن گئے پھر اس کے بعد غلط نہ غلط ترکی اور اگر ہم غالب ہوئے ترکی والوں پر حلال لنا ما نجده من تو حلال ہے ہمارے لیے ہم جو کچھ پائیں اس مال میں سے یعنی ہمارا ہم کیا بن جائیں گے اس کے مالک اضا لینا اور جب اگر جب وہ غالب ہے ہمارے مالوں پر اور انہوں نے اس مال کو محفوظ کر لیا اپنے وطن کے ذریعے یعنی مال چھین کر ہمارا مال چھینا اور کہاں لے گئے اپنے وطن میں لے گئے مل سوہا تو وہ کیا بن گئے اس کے مالک بن گئے اب دیکھیے صورت بھائی فائدہ سنو اب کیا مالک بننے کا کیا فائدہ ہوا کفار نے کسی علاقے پر حملہ کیا تھا اور وہاں مسلمانوں سے مال و اسباب چھینا اور اپنے وطن میں لے گئے کیا بتلایا صاحب قدوری نے وہ کیا بن جائیں گے اس کے مالک مالک بن گئے لہذا اب ایک مسلمان تاجر جاتا ہے اور وہاں سے وہی چیزیں خرید کر لاتا ہے اور یہاں لا کر بیچنا چاہتا ہے مالک نے وہ چیزیں دیکھ لیں جس سے وہ چھین کر لے کر گئے تھے وہ زندہ تھا مالک کہتا ہے بھائی یہ چیزیں تو میری ہیں مجھے دے دو وہ کہتا ہے بھائی آپ کو میں کیسے دوں یہ تو میں خرید کر لایا ہوں وہ قاضی کے پاس چلا گیا کہ میری چیزیں ہیں یہ نشانی ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں یہ میری چیزیں ہیں بھائی تو کیا آپ اسے لے لے گا نہیں بھائی میں نے ضابطہ ذکر کر دیا جب کفار لے گئے تھے وہ کیا بن گئے اور یہ تاجر کس سے خرید کے لایا ہے یعنی مالک سے خرید کر لایا ہے لہذا اب دوسرا شخص لینا چاہتا ہے جو جتنے پیسوں کا تاجر لے کر آیا اتنے پیسے دے دے تو تاجر کا بھی نقصان نہیں اور اس کو بھی اس کی چیز واپس مل جائے گی ویسے لینا چاہے تو ویسے نہیں لے سکتا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہاں اگر ہم یہ کہیں مالک ہی نہیں بنا پھر مفت لے لے گا کیونکہ کفار لے گئے فرض کرو اور کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہم کیا کہتے ہیں وہ مالک جب مالک نہیں بنے تو تاجروں سے خرید کر لے کر آیا لیکن یہ مالک سے خریدا یا غیر مالک سے خریدا چیز کو تو مالک سے خریدنا چاہیے تھا یہ تو غیر مالک سے خرید کر آیا ہے لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اصل مالک دیکھتے ہی کہے گا لاؤ بھائی میری چیز دے دو تو اسے دینا سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں غلبوا عملا و میں تو پر کے کے ذریعے تو اس کے مالک بن جائیں گے بس اگر غالب ہوئے اس پر مسلمان فوجا قبل القسمتی تو پایا اس کو پایا انہوں نے اس سامان کو تقسیم سے پہلے اچھا اب دیکھو یہ بتلا رہے مسلمانوں کا لشکر گیا کفار یہاں سے بہت سا مال و اصب لوٹ کر چھین کر لے گئے تھے بھائی مسلمانوں کا لشکر گیا اور مسلمانوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ساری چیزیں واپس چھین لیں ساری چیزیں واپس چھین لی فرض کر ایک مسلمان کی کوئی چیز تھی مثلاً چلو گاڑی فرسٹ کر لو ایک مسلمان کی ایک گاڑی تھی وہ بھی چھین کر لے گئے تھے اب کفار پر جب ہم نے فتح حاصل کر لی تو یہ سارا مال غنیمت آ گیا تو مال غنیمت اب امیر پھر کیا کرتا ہے پھر تقسیم کرتا ہے سارے پانچواں حصہ بیت المال کا ہو جاتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے اور باقی حصے کس کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں یہ جی مجاہدین میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے تو اگر تقسیم سے پہلے پہلے مالک نے کہا یہ چیز میری ہے تو اسے دے دی جائے گی مالک نے کیا کہا <تصفح> ابھی مالک نیمت تقسیم نہیں ہوا اور اگر تقسیم کر دیا گیا اس کے بعد آ کر اب مالک کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے بھائی یہ گاڑی تو تقسیم ہو چکی ہے زید کے حصے میں آئی زید بھی مجاہد تھا بھائی یہ گاڑی کس کے حصے میں آ گئی آپ زید, <تصفح> آب زید کا حصہ یہ ہو چکا اب مالک اس سے ویسے نہیں لے سکتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا خرید yes. کر لے سکتا ہے خریدے yes. گا قیمت دے کر لے سکتا ہے ویسے نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں فہینظہر علیہ حل مسلم اونا اگر غالب آ اس پر مسلمان فوج ادوہا قبل قسمتی پس پایا انہوں نے اس سامان کو تقسیم سے پہلے فہی الحم بغیر شہین تو یہ ان کے لیے ہوگی بغیر کسی چیز کے وہ ان و جدو اور اگر انہوں نے اس مال ان مالوں کو تقسیم کے بعد پایا اضو ہا ان احابو تو لے لیں گے اس کو قیمت کے بدلے ان اخبو اگر وہ پسند کریں اگر لینا چاہیں تو کیا کریں قیمت کے بدلے لے لیں گے ویسے نہیں لے سکتے خلا دار الحر تاجر فش ترازا لکھا اگر داخل ہوا دار میں کوئی تاجر ادھر سے کوئی تاجر چلا گیا دار الحر بھائی فش ترازا لکھا وہ اس چیز کو خرید لایا دارالسلام بس اس کو نکھال لایا دارالاسلام کی طرف فمال کو ہل اولب الخیاری تو اس کے پہلے اس چیز کے پہلے مالک کو اختیار ہے انشا خدا بنی لدیش ترا بھی تاجر چاہے تو لے لے اس کو اس سامان کے بدلے جس کے ذریعے خریدا تھا تاجر نے وہ سمن دے کر کیا کر لے وہ چیز لے لے وان شاء کا ہو چاہے تو اسے چھوڑ دے یعنی ویسے نہیں لے سکتا چیز بلکہ سمن دے کر لینے پڑے گی ولا یملکو علینا اهل الحرب بالغلبۃ مدبرین و امهات ی اولادنا و مقاتبین و احرارنا ونملکو علیہم جميعا ذلک بھائی ہمارے کچھ غلام تھے مدبر کچھ امیں ولد تھیں کچھ ہمارے مکاتب تھے کچھ ہمارے آزاد آدمی تھے کفار ان کو بھی پکڑ کر لے گئے تھے کفار ان کو بھی پکڑ کر تو کیا اس کے وہ مالک بنے کہتے نہیں ان کے مالک وہ نہیں بنے گے لہذا ان کو کوئی خرید کر لائے تو اس سے ویسے ہی لے لیا جائے گا کیونکہ اس نے وہ چیز مالک سے نہیں خریدی تو کہتے ہیں وائمل علین اہل الحر بالغل مدبرینا اور مالک نہیں بنتے ہم پر اہل حرب غلبے کی وجہ سے کس چیز کے مالک نہیں بنتے ہمارے مدبروں کے وہ اماحات یا اولادینہ اور ہماری املدی ہی ہیں ان کے وہ مکاتبین اور ہمارے مکاتب جو ہیں وہ احرارانا اور ہمارے آزاد لوگوں کے ولم لکھو علیہ جمی اور ہم مالک بنتے ہیں ان پر ان سب چیزوں کے ہم کو کفار کے کسی مخاطب کو پکڑ لے کر لے آئے امه ولد کو پکڑ کر لے آئے یا کس کے مدبر وغیرہ یا ان کے آزاد آدمیوں کو پکڑ کر لے آئے تو ہم کیا بن جائیں گے اس کے مالک بن جائیں گے بھائی تو اب ہمارے غلام شمار ہوں گے و اذا ابي قل عبد المسلمي فدخل اليهم فاخذوه لم يملكهوا عند اچھا بھائی مسلمانوں کا کوئ غلام بھا کا کفار کی طرف چلا گیا تو کیا وہ اس کے انہوں نے اس کو پکڑ لیا کیا وہ اس کے مالک بن گئے نہیں بنے امام صاحب فرماتے ہیں مالک نہیں بنے صاحبین فرماتے ہیں نہیں مالک بن گئے وہ صورت سمجھ میں آ گئے وہ عید ابسمی فطح علیہ جب بھاگ کسی مسلمان کا کوئی غلام فتح علیہ پر داخل ہوا نے اس کو پکڑ لیا لم یم لکھوانی فطح رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس کے مالک نہیں بنیں گے امام صاحب کے نزدیک و اور صاحبین فرماتے ملک کے مالک بن جائیں گے وہ فا قدو ملک ندا کا معنی بدکنا بدک کر بھاگ جانا وہٹ بھائی کوئی اونٹ ان کی طرح بھاگ کر چلا گیا کے مالک بن جائیں گے سمجھ میں آیا بھائی ہم دارال اسلام سے کوئی اونٹ بھاگا دارالحرب چلا گیا انہوں نے اس کو پکڑ لیا بس وہ مالک بن گئے اب کوئی خرید کر لاتا ہے تو مالک سے ویسے نہیں لے سکتا چلیے بسم اللہ علم